بتر کی جماعت میں امام دعائے قنوت کی بجائے رقو میں چلا گیا کچھ افراد رکو میں ہیں جبکہ اکثریت دعائیں قنوت کی تلاوت کر رہی ہے امام کے رکو سے اٹھنے پر معلوم ہوا کہ امام نے رکو ادا کیا ہے تو دیگر لوگوں کے لیے کیا حکم ہے امام نے اگر ایسا کیا اور اگر اس نے سجد سہو کر لیا امام کے ساتھ جتنے لوگ رکو میں تھے ان سب کی ہو گئی اور جنہوں نے رکو نہیں کیا ان کی نماز فاسد ہو گئی انہیں جنہوں نے رکو ان, ان وہ نماز لوٹائیں گے جو امام کے ساتھ جنہوں نے رکو کر لیا اور امام نے سجد سہو کر لیا ان کی ہو گئی جو امام کے ساتھ شامل تھے اور جنہوں نے رکو چھوڑ دیا تو رکو چون کے فرض ہے فرض اگر ترک ہو جائے تو نماز واجم العادہ نہیں بلکہ فرض العادہ کہ اس کا لوٹانا جو ہے وہ فرض ہے